يا أيها النبي إذا طلقتم الله ربكم لا تخرجوهن من رب ولا يخرجن تیجن وَلَا يخرجنا الا ان ياتينا بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يا نبي जब عورتوں کو تلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں اللہ یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکلے اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے فَإذا بلغن بمعروف او فارقوهن بمعروف ذوي عَدْلٍ بے وَأَقِيمُوا کم لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ من كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا پھر جب وہ عورتیں اپنے عدد کی معاد کو پہنچنے لگیں تو تم یا تو انہیں بھلے طریقے پر اپنے نکاح میں روک رکھو یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو اور اپنے میں سے دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدل والے ہوں اور اللہ کی خاطر سیدھی سیدھی گواہی دو لوگوں یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ واللائ یا اسنا من المحیط من نسائکم ان انتبتم فعدتكم ثلاثه اشہر ولا لم اور تمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو یاد رکھو کہ ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان عورتوں کی عدت بھی یہی ہے جنہیں ابھی ماہواری آئی ہی نہیں اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان کی عدت کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا یہ اللہ, <تصفيق> اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر اتارا ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو زبردست ثواب دے گا اکنو نئی ولا تم لتضيقوا عليهم بل كن بھئی حمل کلتی عليهم حتى يضعن بمل فَإن أرضعن لكم بمعروف له اخرى ان عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں ستاؤ نہیں اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کو اس وقت تک نفقہ دیتے رہو جب تک وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لے پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت ادا کرو اور اجرت مقرر کرنے کے لیے آپس میں بھلے طریقے سے بات طے کر دیا کرو اور اگر تم ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرو گے تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی فی وی رز لَا يُكَلِّفُ مچہ لو کی مَا چہ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے اور جس شخص کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے وہ اسی میں سے نفقہ دے اللہ نے کسی کو جتنا دیا ہے اس پر اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا کوئی مشکل ہو تو اللہ اس کے بعد کوئی آسانی بھی پیدا کر دے گا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عن عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَا هَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَا هَا عَذَابًا نُكْرًا اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی۔ تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں سزا دی ایسی بری سزا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی کیا انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کے اعمال کا آخری انجام نقصان ہی نقصان ہوا شکلین الخم لکھ اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے لہذا اے عقل والوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ نے تمہارے پاس ایک سراپا نصیحت بھیجی ہے اصول مبین تلیخرین امنو لیمنو عامل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 جو تمہارے سامنے روشنی دینے والی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق طے کر دیا ہے اللہ ان اللہ, كل ان اللہ, قد احاط علما اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمین بھی انہی کی طرح اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا رہتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے